صلى الله رسوله الكريم بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار وقال تعالى كتاب انزلناه مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اول الالباب وقال تعالى افلا يتدبرون القران ام على قلوب نقفالها صدق الله العظيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی افقہ قولی آمین یا رب العالمین آج قطبہ جمعہ کے دوران میں نے ایک بات عرض کی تھی میں اسی کو لے کے آگے چلوں گا کہ اللہ کی توحید تقلید کی بجائے تفکیر اور تذکیر کے ذریعے حاصل کرنا یہ ہر انسان پر فرض ہے اور اس کے لیے جو اصول وضع کیے گئے ہیں اس میں سب سے سخت ترین جو موقف ہے وہ معتزلہ کا تھا وہ کہتے تھے کہ وہ آدمی جو تقلیدی مسلمان ہے یعنی اس لیے مسلمان ہے کہ اس کا باپ مسلمان ہے یعنی اس کا کوئی قصور نہیں ہے مسلمان ہونے میں تقلیدی مسلمان تکلید و ف تو ان کا موقف یہ ہے کہ وہ اس آدمی کا ایمان دنیا میں تو قبول کیا جائے گا مسلمان کا سب معاملہ کیا جائے گا اور اس کے لیے باقاعدہ قائد کوٹ کی اس لیے کہ اللہ نے یہ فرمایا والا تقول علمان القاعل کو مسلام الما لیکن یہ کہ آخرت میں اس آدمی کا ایمان جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے یہ سخت موقف ہے, ہے اس لیے کہ وہ آدمی نہ, اس نے سوچا نہ سمجھا نہ کچھ دلائل لیے وہ کیسے مان گیا کہ اللہ ایک جب اس سے سوال ہوگا نا کہ بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کہ جی جان کہتے تھے ابا جان کو بلاؤ بھائی آپ وہ کیسے پتہ چلا کہ اللہ ایک ہے وہ میرے ابا جان نے کہا تھا تو غلطی تو ابا جان کی نکلی جو انعام یا سزا ملنی ہے وہ اس کو ملے گی نا جس نے تحقیق کی ہوگی انعام تو اس کو ملے گا ابا جان کو اس لیے کہ ابا نے جو ہے وہ کوئی سوچا ہوگا سمجھا ہوگا میرا تو کوئی قصور نہیں باقاعدہ سوال ہو اور یہ بہت سارے لوگوں کو مرتے دم شیطان جب دیکھتا ہے نا جو مرنے والا ہے تو فرشتوں کا آنا جانا جب شروع ہوتا ہے ایمرجنسی جب ہوتی ہے آپ کو پتا جب سارے سگنلز بند ہو جاتے ہیں گاڑیاں لگ جاتی ہیں تو پتا چل جاتا ہے کہ جی کوئی ہیڈ آف دی سٹیٹ آ رہا ہے کوئی اہم شخصیت آ رہی ہے جب سڑکیں بلاک ہونا اور ایکسٹرا آرڈینری ایکٹیویٹیز فرشتوں کی شروع ہوتی ہیں تو جنات دیکھتے ہیں ان کی وہ بھی لطیف اجسام ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا لہٰذا وہ گھیر لیتے ہیں اس آدمی کو اور پھر جب وہ دلیل سے کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا ہے ساری زندگی کہتے ہیں سات سال تم اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے بتاؤ کیسے اللہ ایک اب یہاں کو دلیل ہو تو جباب دے رہے پتا نہیں بس اس پتا نہیں کے ساتھ بات ختم ہوگی کہ مجھے تو پتا نہیں اللہ ایک ہے کہتا رہا ہوں یہ بات کفر کے لیے تو ٹھیک ہے یعنی کفر اگر یہ بات کہے اس لیے کہ اس کے پاس دلیل کوئی نہ ما انزل اللہ بہی سلطان اور لم ما لم یونزل اللہ بہی سلطان کفر کے پاس تو کوئی دلیل ہے یا نہیں لہذا وہ اگر ہنجزب کر کے یہ کہے کہ انہا وجدنا آبانا کہ یا فالون آپ نے اپنے پیو دادا کو یہ کرتے پایا ہے تو وہ ٹھیک اس لیے کہ اس کے پاس دلیل ہے ہی نہیں کی وجہ تو خیل پاس تو دلیل ہونی چاہیے لہذا سخترین واقف موٹا کا تھا اس سے کم تر علی سنت کے چار واقف ہیں ان میں بھی یہ بات کہی گئی کہ جس آدمی کے اندر صلاحیت تھی اندر فلیل دلیل ڈھونڈ سکتا تھا دلیل سے رب کو ایک ثابت کر سکتا تھا اور اس نے اس مطالعہ نہیں کیا قرآن میں حدیث میں خوض نہیں کیا غور و فکر نہیں کیا اپنی جان کے اندر فکر نہیں کی آدمی کہتا نا میں ان پڑھ ہوں تو آیا تو لو کے زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے زمین صرف قرآن میں آئے نہیں نہیں کہ جی میں پڑھا ہوا نہیں تھا زمین میں آیا ان کو پڑھ لیتے ان کو دیکھ لیتے گھوم پھر کے دیکھ لیتے قومی ہاتھ کو جا کے دیکھتے تم قومی سمود کی عمارتوں کو دیکھتے کوئی آدمی کہتا میرے پاس پیسے نہیں سفر نہیں کر سکتا تھا حالات ایسے تھے کون تمہارے اپنے اندر تھی دور نہیں جاتے تو اپنے اندر غور کرو تم کل کیا تھے کل تم کھڑے ہوتے وہ لڑکھڑاتے تھے پیشاب کرتے تھے سیدھا اپنے منہ پر کرتے تھے پھر تمہیں جوانی ملی اور تم خدا بن بیٹھے اپنے قانون خود بنانے لگ گئے تم نے یہ تک کہہ دیا کہ اللہ نے یہ قانون مجھ سے پوچھ کے کیوں نہیں بنایا ہم سے مشورہ کیوں نہیں لیا جاتا اور آج پھر تمہاری یہ حالت ہے کہ اسی بچے کی طرح ڈگمگاتے ہو اور پیشاب اپنے اوپر کر دیتے ہو وفی ان سے سرون لہذا ان کا کہنا یہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ جس بندے کے اندر صلاحیت ہے غور و فکر کی اور وہ غور و فکر نہیں کرتا فائن نہ ہوا آ وہ بہت بڑا نافرمان ہے اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا کتاب ال مبارکن یدبرو آیا اس کی آیات میں تدبر کرو اف اللہ تدبر قرآن قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہم آلہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے میں نے پہلے بھی ارض کیا تھا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ درس میں تو وہ لوگ ہیں یہ جو ہفتہ وار درس ہوتا نا کسی نظم کا تو جو اس نظم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں سب سے زیادہ ڈھیلے وہ لوگ ہوتے اتنی پبلک بیٹھی ہوئی ہے ان میں آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں وہ لوگ جو اس نظم کے ساتھ ہوں کیوں نہیں آتے کہ جی درس کا مقصد یہ لوگوں کو اٹریک کرنا بلانا اکٹھا کرنا اگر اپنا مرکز دکھانا تو ہم چونکہ پہلے ہی پھنسے ہوئے لہذا یہ تو تحصیل حاصل ہے یہ درس لہذا ان کی حاضری سب سے کم ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جی ہم تو آلریڈی پھنسے ہوئے نا مسلمان ہو گئے لہذا ہمیں تدبر کرنے کی کیا ضرورت ہے تدبر کر کے بھی ہم کیا ہوں گے مسلمان تو مسلمان تو ہم پہلے ہی ہیں لہٰذا ہم قرآن کے نزدیک نہیں جاتے پڑھتے ہیں تو وہ کسی کو سواب پہنچانے کے لیے تدبر کرنے کے لیے نہیں حالانکہ ہمیں ضرورت ہے اس لیے کہ یہ ایمان ہمارے پاس ایمان کی فوٹو کاپی ہے جو ہمیں باپ سے ملی ہے اصل نہیں ہے اصل ہوگا جو تیری کمائی ہوگی جو پرسراد پہ لے کے تمہیں نکلے گا وہ تمہارا اپنا ایمان ہوگا اس لیے کہ قیامت کے دن ڈب اٹھو گے یوم کا ہو پھر سور فلاں انصاب بھائی نہ کہ کوئی کسی کا بیٹا ہوگا نہ کسی کا باپ ہوگا بولا کہ یہ تمولہ فرادا تم ہمارے پاس ایز اے انڈیویجل آئے ہو فرد کی حیثیت سے آئے ہو کلو مارتی ہے یومر قیامت فرد آ کے دن تم سب فرد کی حیثیت سے آؤ گے اپنی کمائی دکھاؤ اپنی کمائی آئی کوئی نہیں باپ نے زبردستی ختم کرا دیے تھے باپ نے مسلمان بنا دیے مسلمان کے گھر تا جاؤ گے جس کے اندر صلاحیت ہے تفکر کرنے کی تدبر کرنے کی اور اس نے نہیں کیا پہندہ وہ آسن وہ بہت بڑا نافرمان ہے اللہ نے حکم دیا اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ توفکر کی جو بات ہے جی یہ تو ان سے گی یہ جو مسلمان نہیں ہے کہ وہ تفکر کرے وہ تدبر کرے اور پھر مسلمان ہو جائے لہذا ان کو ترجمے دو قرآن کے ہمارے لیے تو ہے نہیں ہم تو آ مسلمان ہیں ارشاد فرمایا ان نفی خل کے سماوات و لرد وقت زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں آنے اور جانے میں چھوٹے اور بڑے ہو جانے میں عقل مندوں کے لیے اہل لب کے لیے نشانیاں ہیں اب یہ اہل لب مسلمان ہیں کیوں اللہ زینا یز قرون اللہ کے اللہ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں قیامن کھڑے بھی وہ بیٹھے ہوئے بھی وہ اللہ جنوب لیٹے ہوئے بھی تو مسلمان ہے نا اس کا مطلب ہے کہ غور و فکر مسلمان کو بھی کرنے کا حکم دیا گیا ضروری ہے اللہ فی نے تفکر فیقل ماوات ربنا ما خلق تعض واطلہ جو زمین و آسمان کی تخلیق میں تفکر کرتے پر رداروں نے یہ باطل نہیں بنایا ابس نہیں بنایا اس کا کوئی مقصد ہے اس کا کوئی مقصد ہے تو میرا بھی کوئی مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے قرآن وہ مقصد پکڑاتا ہے اس مقصد کے لیے آدمی لگ جاتا ہے جب تک یہ نہیں ہوگا ہم تدبر نہیں کریں گے ہم جو ایمان لیے بیٹھے ہیں یہ ایمان انڈور پلانٹ ہے بس لگا ہوا گملے کے اندر بوتل میں رکھا ہوا پانی روز ڈال دے اس کی شاخیں نکلتی رہیں گی مزہ تب آئے گا جب حشر میں یہ کسوٹی پر پرکھا جائے گا پھر پتا چلے گا یہ لے کے پولیس رات کے اوپر سے تمہیں جاتا یا نہیں جاتا ایمان ابو بکر سے رضی اللہ عنہ کو بھی ایمان ہے ایمان ہمارا بھی ایمان ہے وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں وہ بھی آن حضور کو اللہ کا آخری رسول مانتے تھے ہم بھی حضور کو اللہ کا آخری رسول مانتے وہ بھی پانچ نمازیں پڑھتے تھے ہم بھی پانچ نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی روزے فرض سمجھتے تھے ہم بھی فرض سمجھتے ہیں زکات فرض تھی ہم بھی ہیں فر کیا فرق ہے تو حضور فرماتے کہ میری ساری امت کا ایمان اگر تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان جو ہے لا جایا اس کا پلڑا جھک جائے پوری امت اگر ابو بکر اللہ تعالی کے علاوہ پوری امت سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان ایک پلنے میں رکھا جائے لارا جہاں ان کا پلڑا جھک جائے گا کیا بات ہے اس ایمان کے ان کے ایمان کو جڑیں ملی زمین میں گیا ہے بول فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش مجھے ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں مل جاتی میری ساری لے لو رات رارے سور والی اور دن وہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہوا تھا وفات ہوئی اس دن پوری امت ایک دو رائے پر کھڑی تھی یا تباہی اور بربادی تھی ارتداد تھا یا ایک نیا بوسٹ ملنا تھا اب دیکھیں جو ایک راکٹ ہوتا ہے ملٹی سٹیجز راکٹ ہوتا ہے پچھلا جب فیول ختم ہوتا ہے پچھلا اس کا پورشن گرتا ہے تو اگر وہ ایک دورہ ہوتا ہے یا تو اگلا جو ہے وہ بوسٹر سٹارٹ ہوگا تو وہ آگے نکل جائے گا. اگلا سٹارٹ نہیں ہوا تو پچھلے نے کام کر دیا وہ گر جائے گا نیچے یہ ایک فنی خرابی ہوتی ہے اس دن امت کے ساتھ یہ حال تھا اگر اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے نہ, نہ ہوتے تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محنتیں تھی وہ گر جانا تھا حضور نے جو بوسٹ دینا تھا وہ دے دیا تھا. اگلا مرحلہ پڑ گیا کس کے کندھوں پر ابو بکر سے دیگر تعالیٰ کے کندھوں پر آپ کی اس دن کی ہمت نے وہ آدمی جس کی کمر پر پجامہ نہیں کھڑا ہوتا سلپ کر جاتا اس لیے کہ گوشت کوئی نہیں نہ ہپس پر گوشت ہے نہ پیٹ بڑا ہوا کہ روکے اس کو پجامہ بار بار گر جاتا بار بار اٹھاتے ہیں وہ دبلا پتلا آدمی جس کے چہرے پر گوشت نہیں ہے چمڑا بندا ہوا ہے اس کی ہمت دیکھے آپ اس دن کس طرح سامنا کیا تومر کہتے ہیں مجھے ایک رات گارے سور کی دے دے تین راتیں نہیں ایک رات اور ایک وہ دن مجھے دے دیں جس دن انہوں نے استقامت دکھائی تھی حضور وسلم کے وشال کے دن میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لے اور میں ہوں کیا وہ آنا ہسانا تو ابھی بکر میں بھی تو ابو بکر کی ایک نیکی ہوں میں بھی تو ان کی وجہ سے ہی مان لایا انہیں اشرا مبشرہ میں سے چھ عدت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت سے مسلمان ہوئے کیا بات ہے تو ہے تدبر دبر ہے غور ہے میں نے وہاں مثال دی تھی کہ ایک پودے کی بھی جو جڑ نکلتی ہے چھوٹی سی ہوتی ہے بال کی طرح باریک ہوتی ہے تو آپ اسے کیا کہتے ہیں روٹ جاری کہتے نا اس کو اور ایک پیپل کا درخت جو ہوتا ہے یا بڑھ کا درخت جو ہوتا ہے اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر تو جہاں گئی ہوئی ہوتی ہے گئی ہوتی ہے اس کا تنا کٹ جاتا ہے جڑیں نہیں ملتی پتہ نہیں کتنی گہری ہوتی تو اس کو بھی جاری کہتے ہیں روٹی کوئی ایکسٹرا کوئی چیز تو اس کے ساتھ نہیں لگتی پیپل کی جڑ بھی جڑ ہے روٹ ہے ایک دانے میں سے جو نکلتا ہے مٹر کے دانے میں سے نکلے گندم کے دانے میں سے نکلے وہ بھی روٹ ہے فرق کتنا ہے یہ کیسے گہری جاتی ہے غور کے ساتھ تدبر تبر کے ساتھ تفکر کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اللہ کے احسانات کو یاد کرو اپنے اوپر اللہ سے پیار بڑھے گا محبت بڑھے گی دروازے کھلیں گے ہجاب ہٹے گا ایمان تمہارے دلوں میں راسخ ہوگا لہذا اس کے لیے قرآن حکیم تدبر کی دعوت دیتا ہے اور جس بندے کے اندر صلاحیت ہے غور کرنے کی فکر کرنے کی اور اس نے نہیں کی معتضرہ کے نزدیک قیامت کے دن ان کا وہ ایمان ویلڈ نہیں ہوگا آپ کتنی بھی خوبصورت فوٹو اسٹیٹ کروا لیں آپ اسے کلرڈ بھی کروا لیں اور آپ اس کو پلاسٹر کور بھی کروا لیں لیکن نقل تو نقل ہوتی اپنی کمائی خود سوچیں آپ کا اپنا ہوگا اپنی کمائی ہوگی تو قیمتی بھی ہوگا قیمتی لگے گا آپ کو اور وہ آپ کو ایک ہمت دے گا جنریٹ کرے گا آپ آگے بڑھائے گا آپ قرآن حکیم اس کی دعوت دیتا ہے جو نہیں تفکر کرتا جو نہیں تدبر کرتا جو دلیل کے ساتھ رب کی توحید کو نہیں جانتا اس میں آگے کیا کرنا وہ تو مجبورا ہم مسلمان ہو گئے ہیں پیچھے ہٹ نہیں سکتے اتداد کی سزا ہے آگے بڑھ نہیں سکتے بیٹری کمزور ہے آخر کیا بات ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو بھی کہا گیا ہے کہ راتوں کو قرآن پڑا کرے کم اللہ اللہ کلیلہ اور رت القرآن ترتیلہ اور رات کو تحجد پڑھا کرے ومن ال تحجد بے ہی دہی اس قرآن کے ساتھ اس کو لے کر اپنے آپ کو مشقت دو نہ تلکھ کیا بات ہے اور قرآن الفجر فجر کی نماز میں سو کے تو طبیعت بشاش ہوتی ہے. سننا چاہتے ہمیں وہ بھی نصیب نہیں یونیفارم پہن کے ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے باہر گاڑی کھڑی ہوتی ہے باغ دور میں ہوتا ہے وہ بھی نصیب نہیں ایک تاجر کو ہو تو چلو اپنی مرضی ہوتی ہے اس کا اپنا کاروبار ہوتا ہے ایک جو کسان ہے اسے یہ تو ہوتا ہے کہ نماز تو تسلی کے ساتھ پڑتا ہے ہمیں وہ بھی اب نصیب نہیں تو انبیاء کو یہ بات کہی گئی کوئی تو چیز اس کے اندر ہے یہ ہے وہ چیز جو ایک انسان کو بوسٹ دیتی ہے اب میں نے جیسا کیسے کیا کہ ہم پیچھے تو جا نہیں سکتے ہم کتنے بھی برے ہوں شراب بھی پیتے رہتے ہیں لوگ زانی بھی ہیں سود بھی کھاتے ہیں انتہا درجے کے کرپٹ ہیں لیکن مسلمان ہیں یعنی جتنی بھی مسلمانی کی ضد صفات ہیں وہ ساری ان کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن ان کی مسلمانی میں کوئی فرق نہیں ہے, ہے مسلمان یہ دنیا کی مجبوری ہے اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے اللہ تعالیٰ, ہے اللہ تعالی تو اللہ تعالیٰ کچھ اخلیفہ کمیٹی نہیں ہے انہیں جنت بھرنی ہے اور کرایہ پر مجبور ہے جانی بھی آج ہے شرابی جیسا بھی آج ہے بس کرایہ دے دے جنت میں گھس جائے کوئی مجبوری نہیں وہ فیس ویلو پہ لے گا پہ طلح میں وہ بیچتا ہے جس کو ڈالو کے سبزی خراب ہو جائے گی کہتا چلو یار کاسٹ پرائیس پہ ہی نکل جائے میرے پیسے بچ جائیں جنت خراب ہونے والی نہیں ہے جنہ تو آدن ہے خزا نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کیوں ڈسکاؤنٹ پہ بیچے جی کیوں دے اس نے تو کہنا کہ کچھ پلے ہے تو دکھاؤ مال دو چیزیں میں نے بیان کی تھیں دو چیزیں قرآن کوٹ کی کلمہ طیبہ کے لیے ایک اس کی اصل اصل کیا ہے جڑ عربی میں اصل کہتے ہیں اردو میں جڑ کہتے انگلش میں روٹ کہتےل سادت جڑ جمی ہوئی ہو جڑ جتنی مضبوط ہوگی فرح حافظ آسمان سے بات کریں گے شاخیں اس درخت کی آسمان سے باتیں کریں گے جڑ مضبوط ہوگی تو اتنا کچھ سنبھالے گی نا یا آپ دیکھتے ہیں ایک بالٹی مٹی آپ لے لیں اس کے اندر آپ آلو لگا دیں دنیا لگا دیں ایک ہفتے کے اندر پاگل ہو کے باہر نکلتا ہے وہ اتنا اتنا کھڑا ہو جاتا ہے لیکن جب زور کی اس کو دودھ لگتی ہے نا سارا گرا ہوا ہوتا ہے پھر اثر کو پانی دو تو سار کو رات کو سر اٹھاتا ہے بیچارہ جان نہیں ہے کیوں اصل ثابت نہیں ہے جر نیچے نہیں ہے مٹی پکڑنے والی کوئی نہیں ہمارا حال یہ ایمان کا بیج جب لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے کلمے کی مثال دیا نا ماسا لو کلم بتن طیبہ کی مثال ایسے ہے کا شراتن طیے جیسے ایک بہترین درخت ہوتا ہے بہترین درخت وہ ہوتا ہے اصلہ صابت جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور شاہ آسمان سے بات کر جڑیں مضبوط ہوں گی تو شاخوں کا بوٹ برداشت کرے گی نا. ایمان کبھی ہوگا تو امال کی مشقت برداشت کرے گا نا ایمان ہی کبھی نہیں ہے تو امال کیسے لہذا دو چیزیں ایمان کلمہ آپ نے پڑھا کالا تلاب و امن کو لنت من کن قلو اسلم آپ نے اسلام قبول کر لیا کلمہ پڑھ لیا اس کل میں میں سے دو چیزیں نکلیں ایک نیچے کی طرف جائے گی آپ کے دل میں گہری خوب چلی جائے گی اس کا نام کیا ہے یقین ایک بار نکلے گی آپ کے امال میں آئے گی وہ امال ہے لالا جام بھی ہے بنو وہاں ان اللہ لذیذ بنو وہاں ملوس کیوں ایمان ہوگا تو امال لازم ہوں گے اس کے ساتھ اور اگر امال نہیں ہے تو ایمان نہیں آؤٹ آف سٹاک ہے بڑی سیدھی سی بات کہا کھلے ملو منافقین نے کہا کہ دیا ہم ایمان لے آئے کہا ٹھیک میں رد نہیں کرتا تمہارے ایمان کو اللہ نے ایک فارمولہ پکڑا دی اس لیے کہ دل تو چیرے نہیں نہ جا سکتے تھے یہ ایمان نام کی چیز سکین میں تو نہیں آتی نہ الٹرا ساؤنڈ میں آتی ہے نہ ایکس رے میں آتی ہے نہ کسی بلڈ ٹیسٹ میں آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے لیبارٹری کی رپورٹ لینا جی ہے اندر دل میں اتنے پرسینٹ جیسے شوگر ہوتی ہے جی تین سو ہے چار سو بیس ہے ساڑھے ہے اس طرح کی کوئی رپورٹ تو ملتی نہیں لیبارٹری سے کیسے جانا جائے کہا آپ ان سے کہو عمل کرو فصا یور اللہ عام کون و رسول ہوں و مومنون تمہارے امال اللہ بھی دیکھے گا رسول بھی اس کا دیکھے گا مومن بھی دیکھیں گے پتہ چل جائے گا ایمان ہے کہ نہیں امال ہے تو ایمان ہے امال نہیں ہے تو ایمان نہیں بڑی سیدھی سی بات ہم جناب علی ذرا دیر نہیں کرتے عبداللہ ابن ابئی کی ساری نمازیں جو اس نے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑی ہیں ساری اٹھا کے دیوار پر مار دیتے اور کہتے ہیں جی رئی المنافقین کیوں اس نے نبی کا ساتھ نہیں دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہتا رہا اور عبداللہ ابن ابئی مدینہ منورہ میں بیٹھا رہا اللہ یا شاد منافع کی نبی یہ کہتے نا رسول اللہ اللہ کی قسم یا جھوٹ بولتے ہیں اسے تم اللہ کا رسول مانو اور وہ مشقت میں پڑے ہوں اور تم مدینے میں بیٹھے ہو یہ ہو ہی نہیں سکتے ہم بھی کہتے ہم مومن ہیں مومن نبی کا دین پس رہا نبی کا دین مٹ رہا نبی کی سنتیں مٹ رہی ہوں اور تم آرام سے بیٹھ تمہیں نیند آ جائے تم ڈبل کمبل رکھ کے اے سی پھول چھوڑ کے جناب پہلی سو جاؤ ایمان کے تقاضے یہ نہیں ہے جن سے تمہیں پیار ہوتا ہے وہ جب ذرا سی مشقت میں پڑتے ہیں تو پھر آدمی کو رات بھر نیند نہیں آتی پتہ چلے پاکستان میں جناب سیلاب آ اپنے علاقے میں ساری رات فلاں جگہ فون کرو فلاں جگہ فون کرو پتہ کرو میرے گھر والے صحیح سلامت ہیں کہ نہیں ہے پتا چلا فلاں کے میں گولی چل گئی ساری رات فون گماتے رہے یار وہ ہمارے عزیزوں کا پتا کر کے ہم پلیز میں ٹیکسی کے پیسے بھی دے دوں گی ٹیکسی کر کے جا کے دیکھ کے ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں اس کا نام ہے تعلق اللہ نے فرمایا جب تک تم لوگ نبی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں سمجھو گے اور نبی اولا بل مومنی ہیں نبی مومنوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نبی کا دکھ اپنے دکھ سے زیادہ عزیز ہے پسار کے بیٹھے ہو وہ ایمان جو بوسٹ دیتا ہے جو گردنے کٹوا دیتا ہے جو سینے کھول کے گولیاں کھلوا دیتا ہے وہ ایمان وہ کہاں سے ملتا ہے وہ کوئی فارمیسی سے تو ملتا نہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دے دیا مولوی صاحب نے چاہیے وہ نہروبین لے آئی نہ وہ ٹھوک دیجیے ایک انجیکشن آئے گی انجیکشن لگا دیجیے وہ اس کتاب سے ملتا ہے اس کتاب کو ہم نے سے پڑھنا مسئلہ یہ دوائی نہیں کھانی ہم نے دوائی نہیں کھانی تو آرام کہاں سے آئے گا اور دوائی ہم کیوں کھائیں اس لیے کہ ہمیں تو فکر ہی کوئی نہیں ہے نا ہم مسلمان ہیں کلما طیبہ پڑھ لیا تو کلمہ جو ہے وہ جنت کی چابی ہے میرے دوستوں تو چابی تو آپ کی جیب میں پڑی ہوئی ہے اللہ, اللہ خیر چل رہا آپ کو پتا نا جب چابی گھر کی پیسے اگر آدمی باہر ہو تو ڈر ہوتا ہے گھر والے لا کر دیں گے کیوں دیر گئے گھر آئے ہو چ بھی اپنی جیب میں ہو تو آدمی کہتے ہیں چار بجے بھی جاؤ تو کھول لوں گا چا بھی تمہاری جیب میں ہے تمہیں ضرورت کیا مشقتیں کرنے کی مسئلہ تو یہ یہ کافی یہ کلمہ ہی تو ثابت ہونا ہے قیامت کے دن اسی پہ تو جرا ہوگی کہ کلمے وادے ہو کہ نہیں ہو ما سرائر واف جس دن جو سینوں میں ہوگا وہ سامنے وہ حصے حاصل کرنا فلا واپس صدور وہ سینوں سے نکالا جائے گا جو سینوں میں ہے کلمہ ہے کہ نہیں اسی پہ تو ساری جرا ہونی ہے اپنا کلمہ ثابت کرو جو کلمے والا ثابت ہو گیا وہ جنت میں چلا جائے گا اب دیکھنا بیٹری چیک کرنے کے لیے وہ مہنگی جرا بیٹری خریدیں پانچ سات کی تو اس کے ساتھ ایک ٹیسٹر ہوتا ہے لگا ہوا کمپنی والوں نے لگایا انرجائزر والوں نے بھی دوسروں نے بھی کہ جی اگر آپ نے بیٹری چیک کرنی ہے تو اسے پش کر کے آپ چھوڑ دیں تو وہ آپ کو دکھائے گا کہ اس بیٹری کے اندر اتنی جان ہے مسئلہ یہی تو ہے کہ قیامت کے دن وہاں ٹیسٹر رکھا ہوگا دنیا میں تو نہیں ہے لیکن اللہ کے پاس ان علیم بزاج سدور یا عالم و تمہاری آنکھوں پر بھی گیجز لگے ہوئے چیک کیے جا رہے گراف بن رہے ہیں تمہارے کانوں پر بھی تمہارے دل پر بھی ولاقت خلاق نل انسان و نلمات وس وسو بہی نفسو جتنے وسوسے آتے ہیں تمہارے ذہن میں ان کا بھی گراف باندھا اسے پتا کس طرح وسوسہ آیا پھر تم کس طرح اس سے لڑے اللہ تعالیٰ اس کا بھی تمہیں عظر دیتا ہے وہ بھی آخر گراف ہے کوئی تیمانہ ہے یہی کلمہ تو ثابت کرنا تم ثابت ہو جاؤ کلمے والے بات ختم ہو آپ نے منہ سے کہہ دیا کہ جی میں نے کلمہ پڑھا تھا میں مسلمان ہوں تو عبداللہ بن بھائی کے کلمے میں کیا فرق تھا اس کے وہ لام جلالہ والا نہیں تھا یا لام اس نے کوئی مد نہیں کی تھی اس کے کلمے میں گرامر کی کوئی غلطی نہیں عمل کی غلطی جو اس نے منہ سے کہا تھا اللہ نے کیا فرمایا یقول یقولات ماں لفلو بہن ان کے یہ جو منہ سے کہتے ہیں ان کے دل میں نہیں ہے جو زبان سے کہتے ہیں وہ دل میں نہیں ہے اتنا خزوئی مانا جنا یہ تو اپنے کلمے کو ڈھال بنا کر بیٹھے ہوں اس کے پیچھے چھپ کے ذرا کوئی بات نہیں میں مسلمان ہوں جنازہ بھی پڑھو جی ان کا شادی بھی دو جی بچی دے دو ان کو جی یہ مسلمان ہے جی. ایک جنا ہے ایک چیک ہے جس کو یہ کیش کروا رہے ہیں دنیا میں کیش ہو جائے گا. وہ ایمان جو اعمال دیتا ہے اللہ کے یہاں وہ ایمان تو ویلڈ وہ ایمان جس کے اندر حرکت نہیں ہے وہ مردہ ہے اب دیکھ لیں بچہ اسکین کرتے ہیں بچے کا الٹرا ساؤنڈ تو پتا چل جاتا ہے اگر حرکت ہو تو وہ کہتے ہیں جی بچہ زندہ ہے مزید کوئی انجیکشن دے دیتے ہیں کہ فولک ایسڈ کی گولیاں دیتے ہیں کچھ دے دیتے ہیں پتا ہے کہ بچہ تو زندہ ہے نا پروسس چل رہا ہے لیکن اگر دو چار ایکس کرنے کے بعد انہیں پلتا چلتا کہ جی اندر کوئی حرکت ہی کوئی نہیں ہے دیر از نتھنگ وہ کہتے ہیں جاؤ بی بی جب تکلیف ہو تو تشریف لے آئیے گا اب اس میں دو مہینے بھی, بھی لگ سکتے ہیں چار مہینے بھی لگ سکتے ہیں مہینہ بھی لگ سکتا ہے لیکن انہوں نے جواب دے دیا ہمارے ایمان میں کوئی حرکت نہیں ہے حرکت ہوتی تو باہر نظر آتی یار آپ دیکھیں ایک چیز آپ لگاتے ہیں ایک پین لاکے آپ ہفتے کے بعد اسے بھی ناخن سے کھرج کے دیکھتے ہیں سب جائے ہری ہے کہ نہیں ہے ہری نظر آئے تو پانی دیتے ہو نہ چھوڑ دیتے کہ مر گئی ہے تمہیں کہاں کہاں نہ ناخن مار کے دیکھے کہ تمہارے اندر حرکت ہے یا نہیں ہے کشمیر میں دیکھے بوسنیا میں دیکھے چچینیا میں دیکھے فلسطین میں دیکھے کہاں کہاں تمہیں چیک کرے وہ اندر ہے کہ نہیں مسئلہ تو یہ ہے کہ ایمان وہ ہو جس کے اندر حرکت ہو وہ جو کسی نے کہا کہ ہر چند کے بگولہ مزتر ہے ایک جوش تو اس کے اندر ہے دور سے آتا ہوا نظر تو آتا ہے نا آ رہا ہے بگولا ایک بندہ ہوتا ہے ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہاں ہے کیا کر رہا ہے کدھر جا رہا ہے ہر چند کے بگولہ مزترا اس کا کوئی ملک نہیں ہوتا بیچارے کا دکے کھاتا پیتا لیکن جہاں جاتا ہے سیلف بھی ملتے ہیں بیٹریز اور ایک ریچارجر بھی ملتا ہے اس میں رکھ کے آپ کی بیٹری کمزور ہو گئی آپ رکھ کے اسے ریچارج کر سکتے ہر بیٹری اس پہ نہیں ہوتی دھماکہ بھی ہو سکتا لازا ریچارج ہے لازا ریچارجیبل ہی ریچارج ہوتی ہے دوسری کہیں نہ لگا دیں قرآن حکیم وہ مشین ہے وہ کتاب ہے جس میں لگ کے آپ کا ایمان چارج ہو سکتا ہے جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا دُلیا بیران بھی کچھ نہیں گیا اگر جان ہنسلی میں نہیں آئی تو ابھی بھی کچھ نہیں گیا ہے صبح کا بولا شام کو گھر آ جائے تو اسے کوئی بھولا ہوا نہیں کہتا اب بھی اس کتاب کو پکڑ لیں وہ آپ سے مب اللہ چمک جاؤ اللہ کی رسی سے حضور نے فرمایا یہ ہے قرآن ہو حب لہ متیف ہُویا دلہ یہ اللہ کی وہ متین وہ مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک سرا تمہارے ہاتھ میں چارجنگ اسی طرح ہوتی لہذا یہ ایمان کو بوجھ دیتے میں پہلے برتھ کر چکا ہوں. کہ اگر ہے ایمان اللہ پر اللہ کی توحید پر اور یہ کہ میرا سب کچھ میرا رزق سب کچھ آسمانوں میں ہے وہ پھر سما تمہارا رزق زمین پر نہیں آسمان میں وہ ماتو ہے اور تمہاری موت بھی آسمان میں ہے وہ یہاں نہیں اس نے لکھی ہے تو آئے گی وہاں سے آؤٹ پاس ایشو ہوگا تو تمہیں آئے گی ورنہ دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں یہ چیزیں کہاں سے ہیں? کون بتائے گا ہمیں رب کی باتیں وہ ہستی جو نظر نہیں آتی اس کی باتیں تمہارے پاس پڑی ہوئی ہے کھولو اور اللہ سے باتیں کرنی شروع کر دو نہیں کوئی قدر نہیں وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ خوار از محجوری ہے قرآن شدی تم اسے قرآن کو چھوڑ کر ہی تو خوار ہو وہ ایمان جس کے اندر تحریک ہے مردے کو زندگی دینا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اے اللہ یوشی بعد ببادم اللہ تعالیٰ زمین کو مرنے کے بعد بھی زندہ کر دیتا ہے اگر مر بھی گیا تو کوئی بات نہیں آ جاؤ یہاں ہی زندگی یہاں ملتی ہے اللہ و ومید ایمان کو زندہ کر دے لیکن یہ کہ ہم دوائی کھائیں تو ہم اس تدبر اس تفکر کی طرف آئیں تب تبھی نا تب وہ ایمان حاصل ہوگا اللہ کی توحید پہ غور کریں گے اس کے انعاموں پہ غور کریں گے آدمی اپنی آنکھیں بند کر لے اور اپنا ماضی دیکھنا شروع کر دے وہ کیا تھا آج کیا ہے تو اسے اللہ یاد آ جاتا ہے. اللہ سے اللہ یاد آئے گا تو اللہ سے پیار ہوگا نا پیار ہوگا تو پیاری چیزیں قربان کرے گا نا پیار نہیں ہوگا تو کبھی پیار حضرت محتالی بھی کہا کہ ہمیشہ قربانی کس کا نام ہے قربانی نام ہے محبت قربانی مانتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل سے محبت ہوئی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھتے ہیں مجھ سے زیادہ یا یاد ہے ماں باپ نہیں کرتے رہتے چک خود چیز دیتے ہیں بچے کو اور کہتے ہیں دو بیٹا کیوں؟ دیکھیں بچے کو محبت ہے کہ نہیں ہوتا ہے نہیں بچے کے کہا جب ماں باپ کھیلتے تو کیا کرتے خود ہی اس کو دیتے ہیں خود ہی ہاتھ پھیلا دیتے لاؤ وہ جو کسی نے کہا کہ بدل کر فقیروں کا ہم بیس تماشا کرم دیکھتے ہیں یہ جو اللہ مانگتا ہے ان پھیک وہ کوئی محتاج نہیں ہے یار تو نہ رہا لوگو تم فکیرو اللہ الغنی الحمی اللہ غنی وہ تو تماشا دیکھتا ہے پیار کون کرتا ہے مجھ سے دیتا کون ہے مجھے لم تنا تم پھیکو بیما تو لیکن یہ کب ہوگا محبت ہوگی تو وہ چیز قربان کرو گے جس سے تمہیں محبت ہے جس سے تمہیں پیار ہے اور جس سے آدمی کو پیار ہوتا ہے اس کی چیز کسی کو نہیں لینے دیتا میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں پتہ نہیں وہ ریکارڈیڈ ہے یا نہیں ہے ایک صاحب سے بائیس برس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی دی بیٹی تین ساڑھے تین چار سال کی ہو گئی تو ان کے بڑے بھائی صاحب آئے بھائی صاحب آئے تو ان کا جوتا بھی اس لڑکی کے ابو کے جوتے جیسا تھا تو انہوں نے جب اپنا جوتا پہنا تو بچی دونوں جوتوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی اس نے کہا نہیں صوفی صاحب وہ ابو کو صوفی صاحب کہتے تھے اس نے کہا سوفی صاحب نہیں اس نے تا کو پہن دی پھر بچی کو کسی بہانے چنونا کے پیچھے کیا تو تایا صاحب نے جوتی پہنی اس بچی نے کہا نہیں سوفی صاحب یہ جوتے صوفی صاحب کے کوئی اور نہیں پہن سکتا میرا بچہ چھوٹا ابراہیم اس کا ماموں لیٹا ہوا تھا تو چادر پڑی ہوئی تھی اس کی والدہ کی چادر اس نے لے کے اوپر کر لی دن کو دوپہر کو آرام کر رہا تھا بچے نے اس کو سونے نہیں دی پہلے تو خود وہ کھینچتا رہا اور جب اس نے غصے سے چادر خینچ کے اوپر کی پھر روتا وہ بات ہے اس نے کہا کہ وہ امی کی چادر اس نے رکھی ہوئی ہے ماموں نے کیوں پتہ ہے میری ماں کی چادر ہے اور یہ غیر ہے یہ دوسرا آدمی ہے کتنا پیار کرتا ہے ماں کے ساتھ جس سے پیار کرتا ہے اس کی چیز کسی کو استعمال نہیں کرنے دیتا عیشا علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم اللہ کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو جو بچہ باپ کے ساتھ کرتا تم جنت میں نہیں جا سکتے پیار اس سے ہو اور اس کی چیزیں لوگوں نے قبضہ کی ہوئی ہیں اور اس پہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اور معروف جو ہے وہ منکر بن گیا اور منکر معروف بن گیا اور ہم راتے پسار کے سوئے ہوئے ہیں اور قیام کے دن جناب لائن میں لگے ہوں گے بتا کے راشن کارڈ لے کے وہ جو ہمارے مہاجر کمپوں میں ملتے تھے وہ جنت کے لیے لکھا ہوگا اتنا کوٹا اس کو دے دے اتنے کنال اس کو دے دو وہ پرانے کلیم جیسے ہم لوگ آئے تھے نا کے تو کلین داخل کرو جی کتنی زمین کوئی چھوڑ کے آیا ہے تو وہ کل کر ہم کھڑے ہوں گے کھڑے ہو گے کچھ اللہ کے لیے چھوڑا ہوگا کوئی گد زمین چھوڑی ہوگی تو ایک کنال کا دعویٰ کرو گے نا اور اگر چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے چرپائی بھی نہیں چھوڑی تو کیا مانگو گے کلیم کون سا داخل کرو گے وہ جو صحابہ رو رو کے رات کو دعائیں کرتے تھے اللہ صبح میں دشمنوں سے مقابلہ کروں پھر میں ان کو ماروں پھر وہ مجھے مارے آخر میں وہ مجھے جو ہے وہ قتل کر دے میری ناک بھی کاٹ لیں میرے کان بھی کاٹ لے میرا پیٹ بھی چا کر دے میری گردن بھی کاٹ دے اور قیامت کے دن میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور تو مجھے کہ میرے لیے کیا کیا بدن کے ٹکڑے تیری کوئی چیز کلیم کرنے کے لیے ہے نا میں یہ چھوڑ کے آیا ہوں مجھے دو ہم کیا کہیں گے کہ جناب ہم تو کچھ بھی نہیں چھوڑا ہم نے اور یہ جو ہماری جان بھی نکلی ہے یہ بھی ہمیں رن آؤٹ کیا ہے اسرائیل نے ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا ہم تو دوڑ رہے تھے منزل بنانے کے لیے پلازہ بنانے کے لیے کوئی جناب جاگیر خریدنے کے لیے اس میں بھی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے ہم نے آگے بڑھ کر نہیں دی ہے یہ ساری چیزیں کس سے آتی ہیں اس کتاب سے اس لیے دشمن یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کتاب سے انہیں دور رکھو یہ شیر ہیں ابھی انہوں نے اپنا چہرہ نہیں نہ دیکھا اس لیے بھیڑوں کے ساتھ رہتے ہیں بھیڑیں بن کر یہ کتاب چہرہ دکھا دیتی ہے لالا شیر بن جاتے ہیں وہ جادوگر جو تھے اگر تو علیہ السلام والے آپ دیکھیں چند لمحے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ مائی باپ اگر ہم فتح مند ہو جائیں تو کچھ ملے گا روکڑا میں ان نالا نالا ان کو غالبین چاند لمحے گزرے ہیں ایک سجدہ کیا انہوں نے اس ایک سجدے نے وہ بیٹری چارج کیا ان کی اتنی غیرت بھر دی ہے کہ پھر نے جب انہیں سیسٹ کیا کہ میں تمہارے آمنے سامنے کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور والا وسلم بن اور میں تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ سولی دے دوں گا تو انہوں نے کیا کہا فقد مان تک تم جو کرنا چاہتے ہو کر دو انما تقضی حاضل حیات دنیا تو اسی دنیا کی زندگی کا کر سکتا ہے نا فیصلہ وہ تو ویسے بھی ہم نے مرنا ہے اناربین کا بون ہم نے پھر بھی تو مرنا ہے نا تو نہ مارے گا تو بھی مر جائیں گے ہم یہ زندگی تو ہے ہی فانی مسئلہ اس زندگی کا ہے انا عام بے ہم اپنے رب ہی مان لے آئے ہیں آخر ان کا وہ سجدہ کیوں جان اس سجدے کے اندر وہ جو رونا رویا اقبال نے کہ سفید کچھ دل پریشا سجدہ بے ذوق کیا جذبے اندروں باقی نہیں وہ اندروں اندر جو چیز ہے وہ بیٹری کمزور ہے وہ یہ کتاب چارج کرتی ہے یہ وہ مجنون بنا دیتی ہے جسے فرمایا آتا یو کالولا کو مجنون یہاں تک کہ تمہیں مجنون کہا جانے لگے یہ دیوانے ہیں یہ سرکمسٹینس نہیں دیکھتے یہ حالات کو نہیں دیکھتے یہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے بس کہتے نہیں جی اللہ ہی کا ہوگا جو ہوگا اللہ ہی ہوگا اللہ ہی کرے گا یہ جنون جس کے لیے اقبال نے آخر میں یہ بات رو کر کہی کہ عطا اسلاف کا جذب درو کر شریک زمرہ لا ینو کر خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحبے جنوں کر واخرداوان